جگہ میں بیٹھے ہیں وہ پاک ہونی چاہیے پھر ہماری حیت ٹھیک ہونی چاہیے قیام میں ہے تو اچھی قیام والی حالت ہو رکو میں لیکن تو ذکر کے لیے کچھ بھی اہتمام نہیں چاہیے آپ کھڑے ہیں تب بھی آپ بیٹھے ہیں تب بھی حتیٰ کہ آپ لیٹے ہیں تب بھی آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں اگر آپ پاک ہیں تب بھی ناپاک ہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کہ کپڑے پاک ہیں تب بھی آپ کا کپڑے نہ پاکیں تب بھی آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں اس لیے اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے جو انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر میں کو پھیلا دیتے ہیں اس کے باطن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرماتے ہیں اگلی حدیث میں بتاتا ہوں مزید بات اللہ کے ذکر پر کلو کلام ابن آدم علیہ کلو کلام ابن انسان کی ہر بات انسان کا ہر کلام عالیہ ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے لال اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے اللہ معروف مگر اچھی بات کا حکم کرنا ونا یو منکرن اور برائی سے روکنا او ذکر اللہ یا اللہ کا ذکر یہ کیا ہے انسان کے لیے فائدہ مند ہے جی حدیث نمبر وسلم کا فرمان ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص يَذْكُرُ رَبَّهُ رَبَّ لَا يَذْكُرُ اس کی نفی ہے لا یذکر یعنی نفی کے ساتھ ذکر کرے مسل اللہ الحیل کہتے ہیں زندہ کو المیت کہتے ہیں مردہ کو جی حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آن حضرت نے فرمایا مَثَلُ الَّذِي اس شخص کی مثال يَذْكُرُ رَبَّهُ جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے وَالَّذِي اور اس شخص کی مثال لا يَذْكُرُ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ زندہ اور مردہ جیسی ہے مسل الحیے زندہ کسی والے اور مردہ کسی ہے کیا مطلب جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے زندہ اور جو شخص اللہ کو یاد نہیں کرتا اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ ایسے ہے جیسے مردہ جس طریقے سے زندہ انسان اپنے ظاہر کو بھی سنوار کر رکھتا ہے بنا کر رکھتا ہے کہ کوئی اس کے سامنے اس کے ظاہری جسم پر کوئی عیب نہ ہو اسی طرح زندہ انسان جس طرح ظاہر کو بنا اس کو بنا کر رکھتا ہے اور اپنے باطن کے لیے باطن کو سنوارتا ہے علم کے ذریعے سے اسی طرح جو ذکر کرنے والا انسان ہوتا ہے یہ اپنے ظاہر میں اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے اور اپنے باطن کو اللہ تبارک و تعالی کی معرفت سے کیا کرتا ہے منور فرماتا ہے مزین کرتا ہے اپنے ظاہر کو اطاعت کے ساتھ مزین کرتا ہے ذاکر اللہ کی یاد کرنے والا اور اپنے باطن کو اللہ کی معرفت سے مزین کرتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی یاد میں لیں کون سا مشکل کام ہے اللہ کا ذکر کرنا کیا مشکل ہے اللہ اللہ کرتے رہیں لا الہ الا اللہ کرتے رہیں اور پڑھنا ہے سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم پڑھتے رہیں لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین پڑھتے رہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اپنے لیے علم مانگیں سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اپنے لیے حسث ظرف مانگیے رب اشرح لي صدري ويصل لي امري واحلل عقده باللسانی اپنے لیے قوت بیاریاں مانگتے ہیں واحلل عقده باللسانی يفقه قولی اسی طرح اور کئی سری اوراد ہیں اللہ کا ذکر رہے ہر وقت ہر حال ہر بڑی اللہ کی یاد رہے اپ اللہ اللہ کرتے رہیں آپ کے چہرے پر بھی نور ہوگا آپ کا دل منور ہوگا آپ کا دل اطاعت کی طرف آئے گا فرما برداری کی طرف آئے گا آپ نماز نہیں پڑھتے یقین آپ کا دل کرے گا سنتوں کے اندر کوتاہی ہوتی ہے یقین جانی اگر آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کو مائل فرما دیں گے اور یہ دلوں کو موم کر دیتا ہے اللہ کا ذکر اللہ کی یاد دل کو نرم کر دیتی ہے دل کی سیاہی کو دور کر دیتی ہے ہم گناہ کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں ہمارے دل سیاہ ہو جاتے ہیں پھر حق بات کو ہمارا دل قبولی نہیں کرتا اللہ کی یاد کثرت سے اللہ کی یاد دلوں کے زنگ کو اتارنے والی ہے جب کسی چیز کو زنگ لگ جاتا ہے ہم اس زنگ کو دور کرنے کے لیے کیا کیا آلات استعمال نہیں کرتے اسی طرح گناہ کر کر کر کر کر کر کے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے اس زنگ کو دور کرنا ہے اللہ کا ذکر ہے صبح و شام اپنا معمول بنا لیجئے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں اپنا معمول بنائیں اللہ کا ذکر اللہ کی یاد ہو دن میں اپنا معمول ضرور بنائیں ورنہ کیا اس کا ذکر اس کی یاد تو بلا حساب و کتاب ہونی چاہیے جو دیتا گن گن کر نہیں ہے بے شمار دیتا ہے اس کا ذکر کیا گن گن کر کرنا اس کی یاد بھی بے شمار رہنی چاہیے جس طرح اس کی انعامات وافر ہے اس طرح اس اس کا شکر بھی وافر ہونا چاہیے مثال اس شخص کی جو اللہ کو اپنے رب کو یاد کرتا ہو ودیلا اور اس شخص کی جو اللہ کو یاد نہ کرتا ہو مسل الحمیت خود میں لا لیجیے کہ کس کے ساتھ حی لگے گا تو کس کے ساتھ میت لگے گا تو پہلے دو چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کیا کہ اس شخص کی مثال کے جو اللہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس شخص کی مثال کے جو اللہ کو یاد نہیں کرتا پھر دولوں کو ایک ساتھ ذکر کیا کہ ان کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے زندہ اور مردہ جیسی ہے تو زندہ جیسی کس کی جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور مردہ کسی کس کی جو اللہ کو یاد نہیں کرتا آپ نے فرمایا لاسانو کر مسلسل ذکر کے ساتھ اللہ کی یاد کے یاد دماغی کام نہیں کر رہے جس کا تعلق دل و دماغ سے سوچ و بچار سے ہے, ہے، تعلیم و تعلم سے ہے اگر آپ گھر کے برتن دھو رہے ہیں اگر آپ گھر کے کوئی دیگر کوئی اور کام کر رہی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ دل Thank you.